سب بوٹیاں کروڑوں روپے لگا دیے اور نواز نے لکھا کہ ہم تمہارے خواب پورے کریں گے تم ہمارا کام <سؤال> <سؤال> وہ یہ پانچ روپئے غریبوں کو دے دے جو بوٹیاں لگوائیں اسے مکان بنا دیں بوٹیاں کھائیں گے جاؤ ہو سارا سنگرا ہوا ہے بوٹوں کے ساتھ ایسا ہے بھائی نہیں کروڑ <سؤال> <سؤال> <سؤال> روپے غریبوں کے لگا رکھے ہیں <سؤال> ارے مومن کی تین نشانیاں ہیں سچی بات دل سے سنے گا نہیں سنتا تو وہ مومن ہی حق ہاں بات قبول کرے گا بے شک اور تیسری مومن کی نشانی ہے اپنی غلطی تسلیم کرے گا جو بے مان ہاتھ سن نہیں سکتا اس جیسا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو محروز کے ساتھ جو کچھ کہہ رہا ہوں بتا دکھا سکتا ہوں کہ لاہور کو اربوں لپے لگا کر بوٹیوں سے سوار رکھا ہے اور درمیان میں اکبر چوک ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مکان گنا کر دو بیگوں میں چکر بنا دیا جو بیس بیس لاکھ روپے کی مرلے کی زمین ہے اور شباب کے دو کلو میں پارک ہے کوٹیاں دیکھو ان کی غریبوں کے مکان گرے جا رہے ہیں یہ تو ابھی شریف ہیں اگر کمینے نہیں ہوتے وہ خدا کی قسم ان سوروں پہ دین بھی نہیں ہے دنیا بھی نہیں ہے ختم کر رہے ہیں اور سن چاہل پروفیسر سے پوچھ کے ملک وہ کون ترقی کرتا ہے کوئی بیٹھا ہو تو کہتا ہے ہمارا علم ہے چہل بتا دے ارے ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برامداد دیا دی برامداد جس کی درامداد دیا دیو ملک تباہ ہو جاتا ہے اور دوسری سونے بہمام سے پوچھ کہ برآمداد درام داد کرے بھی تو زر مبادلہ سے یہ کوئی پروفیسر سے جا کر پوچھ جو پڑھا رہا ہے داد کرے زر مبادلہ چیز سے چیز منگاوے اگر نقد منگائے گا پیسہ باہر نکل جائے گا بول تو برباد ایسا سمجھا رہا تو تمہیں جتنا مجھے تا تا تھا سمجھایا معی بھی تو سمجھ آ جاؤ تو فکری طور تو بلند ہو جاؤ بابو سلطان نے فرمایا ذکر کروں یہ مولوی نہیں بتائے گا آپ کو ان شاء اللہ یہ فوکرات کی بات دشمن حکومت ملک کی دینا مدد بہتان کو ملکی ترقی کا سبب کسان وسطور کی درآمدہ دوسرا نقد تیسرا ادھار چوتھا سوٹ ملک لگتا. ایسا ہے بھائی نہیں کہہ رہا ہوں تو مانو ورنہ جوتی اٹھا کر میرے منہ بروان میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں تمہیں اپنی جان کی باری لگا کر مجھے بے وقوف نہ سمجھے اسے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے فکر کی آخری انتہا ہے یا شہادت یا حکومت کیا شہید ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے شہادت یا ہماری حکومت باتوں کو شاید سمجھے گا ریت کا پانی یہ انمول باتیں ہیں بزرگوں کی باتیں ہیں کروڑ کروڑ روپے کی ایک بات آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سبحان اللہ ماحول پر اثر کس کا ہوتا ہے یہ تو آتا ہے ملنگ مجھے ایک فوجی کہنے لگا کہ ملا دہشت گرد ہوا بےمان میں نے کہا اللہ نے فرمایا انہیں حکومت کی قوم کو یفکاہ بیوقوف بنا کر پھر حکومت کی بےمان کر کے پھر حکومت کی تم نے قوم ان کو بےوقوف بھی بنا رکھا ہے اور بےمان بھی بنا رکھا ہے کوئی دنیا کا بندہ دہشت گرد نہیں دعوے سے کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ صحیح ہے تو بتاؤ غلط ہے میں جو بےمان ہوگا نہیں بتائے گا ایک میں نے کہا کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے ابھی میں کہتا ہوں ارے ایک طرف بندہ دس کڑے ہیں دس خالی ہاتھ ایک طرف ایک کلاسنکوپ لے کر کھڑا ہے کی کے ایمان سے قید کلاسنکوپ والے کی ہوگی کیا ان کا اسکیم کلاسنکوپ لے لیں اس کی دہشت رہے گی نہیں تو معلوم ہوا بے مانو اصلہ دہشت یہ دہشت گرد سمجھ آئی میں نے کہا جو کلاسنکوپ والا ہے وہ دہشت گرد ہے بئیمان جو تون مدا لائے کم رکھے ہیں بڑا دہشت گرد ہے جو قوم کا خون نوت رہا خلیفہ من کرشر سی دنیا پیسوں کی لایا شیخ افضل القادر درجی لا نہیں پاتا آپ پتہ نہیں کتنے تھے آپ نے ایسے پکڑا تو خون لوچنے لگا اے بادشاہ اگر خاندان رسالت ماں کا پاس نہ ہوتا اس خون سے تیرے مکان ڈبو ڈوبو वह सूर ये पार्क नहीं बना रहे हो कौम के खून न देशक, देशक। कौम का खून खा रहे हो ये कौम का अब बादशाह पूछता है एक बूढ़े बंदे से वह मेरे दादा की बात ही देखी थी उन्हें कहा बाप की उसने कहा देखी थी मेरी वो तो मैं देख रहा हूँ आपने को उसने कहा मेरी तो देख रहा है تو کیسی تھی میرے دادا کی بات اس نے کہا بات میں سناتا ہوں تو تھا کہ دادا کیا چیز تھا باپ تیرا تو نام کیا اثرات بادشاہ کے اثرات ماحول پر کیونکہ جو کہتے ہیں نا یہ زمانہ خراب ہے یہ گالی ہے اللہ کہا کرو ماحول خراب ہے ارے ماحول دو قسم کا ہوتا ہے ایک بناوٹی ایک قدرتی صحرا سمندر پہاڑ یہ سب قدرتی ماحول ہیں جہاں بندے رہتے ہیں وہ بناوٹی ماحول ہوتا ہے اگر بندے اچھے ماحول اچھا بندے خراب زمانے کو خراب نہ سبحان سبحان اللہ اللہ تکبیر اس نے کہا بادشاہ سلامت تیرے دادا کی بات چیت میرے پاس اور رہتا گئی جنگل میں زیور تھے میں نے بڑے ادب سے اسے سلایا صبح کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کیا یہ قوم کی بیٹی ہے میری بھی یہ جی جی کہتے ہیں گالی دیتے ہیں ارے میں نے خود پڑھا ہے کہ افغانستان میں جو مسلمانوں کی پردہ کرتی ہیں انگریز لے گئے اخبار میں بنا کرتے ہیں کہتے ہیں آپ پردہ کرو گے اور میری بہنی مشترکہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آیا یارسول اللہ سارے کام چھوڑ دوں گا زنا نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا تو اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرے گا بہن سے فرمایا وہ تو یعنی ہمارا اسلام ہے دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھو دوسرے کی بہن کو اپنی بہن ہم تمہیں ماں چوت کہتے ہیں ہندوستان نے اڈے نہیں دیے سورت تم اپنی بہنی بہنوں سے انگریزوں سے پورا کر رہے ہو ہم تمہیں دعا کریں ارے جب تک دوسرے دوسرے کی مسلمان کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھو گے بہن کو بہن نہیں سمجھو گے بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھو گے ہم رہ ہی نہیں سکتے اس نے کہا تھوڑا سا میں جمہوریت کے سناؤں گا یہی بات سناؤں ہم ختم ہونے والا ہے میں نے کوئی تیرے باپ کی بادشاہی آئی میرا دل بدل گیا اور بادشاہ جو بدل میں اس اللہ دین ملوں گا بادشاہ جو سور آ گیا ہم کے دل بھی بدل گیا نیک آدمی تھا میرا دل بدل گیا کیسا بے وقوف ہوں چلو زیور تو اتار لیتا اب آپ جناب آئے ہوئے ہیں اب میرا دل اور بدل رہا ہے کہ زیور اتار لیتا حسین اور اچھے دن بھی کر لیتا یہ تیری بات سور بادشاہ تو ماحول ہی سور جان مال عزت کا تحفظ نہیں دیتا وہ ظالم آئے بس یہ درندہ ہے عوام کا حق ہے یہ حقوق و فرائض سنے ہیں تم میں نے سن سے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حقوق کا نعرہ مانیں گے ہم بھی یہودیوں کے نواز آئے نا کہ حقوق کیا جو میں چاہوں مجھے ملے ارے اسلام حقوق و فرائض رکھتا ہے جس بندے پر حق ہے اس پر فرض بھی بے اور مرد کا حق ہے بیوی بی پر وہ مرد کا حق ہے بیوی پر فرض ہے جس طرح بیوی کا حق ہے مرد پر وہ بیوی کا حق ہے مرد پر اسی طرح مسلمان بادشاہ عوام کا حق ہے وہ اس کو جان مال کا تحفظ دے حکومت پر فرض ہے کہ اس کو جان مال دے یہ حقوق و فرائض کا مسئلہ ایک اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے تھوڑا تھوڑا میں آپ کے ذہن میں دیکھتے دی جا رہا ہوں اب جمہوریت ارے میں نے نورانی اٹھا کر آیا تھا علی پور میں ایک بڑا پیر ہے آپ نے سنا ہوگا کا آپ ملک نورانی اٹھا اس نے حمایت کی اب کیا رہی تھی بڑی سارے علماء نے مجھے بلا لیا میں بھی اسی وقت آیا بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ مولوی ہوگا بلا لیا یار جانتے نہیں تھے میں تازہ تازہ آیا ہوا تھا جبہریات وہ نورانی اٹھ رہا تھا تو میرے منہ سے نکلا جمہوریت لانت ہے جمہوریت کیا ہے اللہ اللہ اور ہمارا نورانی کادمی لانت میں ہے سو اس سے بول ارے میں نے کہا ان کو قرآن سناؤں بئی مانوں کو کہ کافر کہتے تھے اکثر نا فرا اللہ نے فرمایا کل ہی لوگ میں اللہ میں کثرت نہیں یہودیوں میں ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تھے بولتے ہیں تصویر ہوتے رہو جال کے ساتھ کتنا تھے امام حسین کے ساتھ کتنا تھے اور یزید کے ساتھ امام حسین نے نار کیا نہ اس جمہوریت کو مان کر وہ بےمان ہو گئے قوم ہم کو بئیمان کر دیا نورانی نے آپ ہی پتہ ایمان ملا یا نہ ملا کو میں نے کہا یار تمہیں حیثیت میں نے کہا قرآن نہ پڑھو حدیث نہ پڑھو میں نے کہا جمہوریت میں نورانی کالمی کی حیثیت بتاؤں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ایک طرف نورانی ووٹ لگائے کتنے ووٹ ہیں بھائی ایک طرف تین کنجریاں لگا دے دو لگائے برابر تین ہو جائے کنجریاں جو چالیس چالیس سال چکرے پر بیٹھی ہیں جو تین کجریاں ہو گئی نورانی کالمی کی آگے بچہ یہ ہے نورانی تو کنجری اور کو بتاؤں نورانی شخصیت پلس بےمان قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنا چکا ہوں کہ آپ کے قول مبارک پر کسی کے, رسول کے کسی رسول کے قول کو اہمیت دو مردت منافق بئیمان ہو کے مر جاؤ کسی رسول کے اس بےمان نے اپنے قول کو اہمیت دی قوم نے بھی اس کے قول کو اہمیت دی حدیث پاکر میں سچاروں موتمن غور سے سنو شخصیت الموتھر المستار ہو موتمن مشورہ بہت ہے جو امین ہو اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ بہت ہے جو مومن ہو مسلمان ہو کیونکہ ہر مومن امین نہیں ہوتا چاہیے بھی بال امین نہیں تھے امین چاپ تو فرمانے رسول اور امین وہ ہے جو بندو کا حق نہ کھائے خدا کا حق بھی نہ کھائے سمجھ امین کی جی سب حق حقوق اللہ کا خین بھی نہ ہو یہ امین کا تتو اور حقوق اللہ کا بھی خین نہ ہو حقوق العباد کا بھی خین سمجھ آئی بندو کے حق بھی نہ کھائے خدا کے حق م. بھی نہ کھائے وہ امین جب ہے امین وہ ہے مسلمان رسول ہے کہ مشورہ امین مومن مسلمان کو نہیں فرمایا اچھا بھی چور امین ہے بھئی کہو تو صحیح چور امین ہے مجھے اسلام کی بات ہے اقراط حدیث بات ہے فرمان رسول عام نہیں ہے ابو علی برحمۃ اللہ کے باپ ایک حضرت السلام کا واقعہ بیان کرنے لگا پھر میں اٹھ بھائی مان وہاں سیت لمبے چور امین اب فرمانے سور ہے چور کو مسل اور نورانی کہتا ہے ہائے نے کس کو مانا تو ایماندار رہے گا ہی ہو مرتدے کو مرتد کر گیا نہیں کر گیا چور فاسد فاجر سانی ڈاک فراری یہ امین شاورا ہوں نا وا کھلے فا مشورہ کرو عورت نہ لو الاٹ کرو اچھا یہ عورت کا کوئی مشورہ نہیں وضاحت اس کی بہت ایک گھنٹہ لگ جائے گا اس میں وضاحت کروں گی مشورے کا کیا معیار ہے دوائی کا کیا معیار ہے اور فیصلے کا کیا معیار ہے سبحان اللہ جو دین سید الم بیان اس تریس سال میں وہ ایک گھنٹے میں کیا یہ تو میں ملا جلا دوسرا سب سے بڑا ارے ہے اصولی نسبت ایک ہے فروئی نسبت اصولی نسبت بھی چائے ہوتے پاک ہوتی ہے جائے فروئی بھائی دوسری ہے اصولی بھی پلی اور فروئی بھی اصولی تو ہم کہتے نہیں فروئی یہ جمہوریت فروئی نسبت ہے اور پلیت نسبت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو رد کر دیا کہ کلی دیا شکر اور سب پر کسرت کو قرآن نے نہیں بیان کیا خدا نے نہیں بیان کیا رسول نے نہیں بیان کیا ہے یہ قانون کسرت کا ہے کا ہے ایک پد نظیر والا ایک نواز خلیف والا ایک پد نظیر والا ایک نواز کا تھا تو یہ فروئی اور حرام نسبت ہے چروئی کوئی اس کی اہمیت نہیں بیشتر ہے وہ جو بےمان فیروئی نسبت اصولی نسبت کو فروئی نسبت پر قربان کرتا ہے اس کے ساتھ کا بئیمان کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کا مرتب کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کا منافق کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کا ہے اصولی نسبت پاک پر بہمان کو فروئی نسبت کو قربان کی حصول کو فیروئی حرام پر قربان کر رہا ہے اب بتاؤں اصول پاک نسبت جس کو بئیمان نے ترجیح دیتا hmm. اس کے پاس کچھ کیونکہ بجیر گپتا میں رامد اللہ نے فرمایا ہے کئی سال علم پڑھا ہوں, کئی سال چھوکرا کو چھوٹا پہ تھا علم سمجھ آیا وقت نہیں فقیر اور عالم کا میں آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں بہارا رسول نسبت پتا ہے کون سی ہے پاک اور بڑ نسبت بتاتا ہے کوئی بتاتا ہو تو کوئی आपको क्या ہو ملا کو خود پتا نہیں ہو آپ کو کیا بتائے پاک نسبت اور نسبت کسی حال پر ہم اس کو نہیں توڑ سکتے بھائی تو ایک خدا پہ ماننے والا مائنڈ اب سمجھ آئی اس کے ساتھ کیوں نسبت ہے کوئی پاک کوئی پری اور جمہوریت جیسی پلیت اور فروئی ہے اس کی نسبت کے کوئی پاس نہیں بد نذیر اللہ ادھر بے نظیر اللہ نواد اللہ ادھر دیاتی کر رہی ہے اس نسبت کو توڑ رہا ہے نورانی نے بھی توڑ دیا تو کتنا بڑا بےمان ہے خدا ایک رسول ہو